آپ جو ہے وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے سب سے پہلے تو آپ تو اہل سننا تھا نا ماشاء سن لیجیے باپ جنگ ہوئی کیوں کیا وجہ تھی حضرت عثمان غنی اس بات پر کلام وہ آدمی کرے جو بہت پوری طریقے سے قرآن سن سنو ساری تاریخوں کا علم رکھتا ورنہ دھوکہ کھا جائے گا آدمی پہلی بات تو یہ زین میں رہ اور ہر ایک سے ایک مسئلہ پوچھا بھی نہیں جائے اب میں اس کی ڈیٹیل بتا ہو گیا تفصیل یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا وہ شہید ہوئے ان کا ش... شہید ہونا ظلمن تھا ٹھیک ان کی اہلیہ تھیں جن کا نام نائلہ تھا وہ اپنے شوہر کو بچانے کے جب آئیں تو جو بلوائی گھسے تھے انہوں نے تلوار ماری تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں اس طرح گر گئیں خلیفت المسلمین شہید ہو گئے حضرت امیر ماویہ کا حضرت علی سے تقاضا یہ تھا کہ آپ امیر المومین کا بدلہ کیوں نہیں لیتے کیا یہ تقاضا کرنا ناجائز تھا وہ انگلیاں دکھاتے یہ دیکھیے یہ ایک ظلم ہوا امیر المومنین کی بیوی کے ساتھ اب بدلہ کیوں نہیں لیتے جائز کا مطالبہ اب آئی، حضرت علی کے زمانے میں حکومت اتنی کمزور ہو گئی یہی وجہ نا کہ حضرت علی کو دارالخلافہ مدینے سے کوفہ لے جانا پڑا کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی مدینہ چھوڑ کے کون جاتا کوفہ لے جانا پڑا تو حضرت علی کے فوج میں ایسے ساتھی تھے کہ حضرت علی بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے اگر وہ بدلہ لیتے تو سلطنت اسلامیہ ختم ہو جاتی مطالبہ بالکل صحیح تھا بدلہ نہ لینا یہ بھی ان کے اشتہاد سے صحیح تھا کہ اسلامی حکومت اگر ٹوٹ جائے یہ دس بیس سو پچاس آدمی کو مارنے سے سلطنت اسلامیہ ہی کا دیوالیہ ہو جائے یہ کام کیوں کیا جائے اب یہ اختلاف ہوا ان حضرات کا مطالبہ یہی تھا کہ بدلہ لیا جائے اور اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے ایک بہت بڑی جماعت صاحبہ کی تھی خود امو حضرت صدیقہ بھی اس میں تھی تھی کہ امولین بدلہ لیا جائے بدلہ نہیں ہوا دونوں میں لڑائی اب آئیے اس میں اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حق پر حضرت علی تھے یہ تو تے ان دونوں میں جو معاملات ہوئے یہ صاحبہ کرام مریدوان جن کو اگرچہ ان سے خطائیں ہوئی مگر جنت کی بشارت ہے قرآنی آئے سنیے ردی اللہ عنہم ردو ان دال کل من خشیا پوری جماعت صحابہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ منصب اللہ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا حضور علیہ السلام نے فرما جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی اور جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ان آنکھوں جو دیکھ لے وہ بھی جنتی صحابی بھی جنتی اور تابئی بھی جنتیں یہ بھی مسلمہ اصولوں میں سے ہے یہ ٹھیک ہے نا اب آئیے حضرت عمر بن عبد العزیز ربیع اللہ یہ حضرت فاروق اعظم کی نواسی کے بیٹے تھے ننانوے سو ہجری میں دو ایک سال کم میں آپ امیر المومنین بنے ان سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین یہ بتائیے یہ جو امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگیں ہوئی ہیں یہ کیا معاملہ تھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کتنی شاندار بات کہی فرما چاہیے بتاؤ کیا اس جنگ میں ہم شامل تھے کیا اس جنگ میں ہم شریک تھے انہوں نے کہا نہیں فرما جو اللہ نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ ہماری تلواروں کو اس جنگ میں چلنے سے محفوظ رکھا اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں ٹھیک ہے کیوں کی ایک کی گستاخی تو ہوگی اب آئیے امیر معاویہ امام بخاری امام مسلم کے قانون حدیث کو لینے میں اتنے سخت ہیں امام بخاری کو سات لاکھ حدیثیں یاد تھیں بخاری میں سات ہزار کچھ ہیں تکرار اگر نکال جائے ریپیٹیشن اگر نکال دیا تو چار ہزار کچھ حدیثیں بنتی ہیں. کتنا سخت قانون ہے امام مسلم کا اگر امام مسلم امام بخاری کو امیر ماویہ کے حق میں کوئی غلط فہمی یا کچھ ہوتی تو وہ ان کی حدیث یہاں لاتے ہی نہیں بخاری اور مسلم میں ان کی حدیث ہی نہیں لاتے صحابی رسول ہیں اور اسی صحابی رسول ہی نہیں حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ یہ حضور علیہ السلام کی ازوان میں شامل تو وہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنو نبی کریم علیہ السلام کے برادریں نسبتیں آپ آپس میں یہ دیکھ لیں آپ اچھا اب شیعہ حضرات وہ ان سب کو اللہ تبرہ اور بیدینوں جانے کیا کیا کہتے ہیں اب شیعہ حضرات سے ایک سوال بتائیے کہ جب جنگ صفین ختم ہوئی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی اونٹ کے پیر کاٹے گئے وہ دھڑم سے نیچے آ کر بیٹھی جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت امیر حضرت ام المین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت علی حسنہ نے کریمین کو ساتھ لیا دو سو خواتین ساتھ لے کر کے اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں موشات کسی کو جیسے آدمی مکان آئے اس کو درد تک چھوڑنے جاتا ہے ادب احترام میں اپنے مہمان کو کہتے ہیں عربی میں مشاعت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو سو خواتین کو ساتھ لیا خود اور حسن نے کریم ہے ان کو اپنے بارڈر پر چھوڑ کر باعزت طریقے سے روانہ کیا ورنہ اگر اسلامی جنگ ہوتی جیسے یہ کہتے ہیں تو ان کو تو بنا لیا جا قتل کر دیا جا کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو دوسری جنگوں کے ساتھ ہو اس کی وجہ کہ حضرت علی بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے ٹھیک اب آئیے سیاح ستا میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے موجود حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ان قریب یہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں سلح کرائے گا دونوں جماعتوں حضور نے مسلمان جماعت کا سلح کرائے گا سلح کیسے ہوئی حضرت علی کے بعد چھ مہینے خلیفہ حضرت امام حسن رہے. امام حسن نے جب امیر ماویہ کے حق میں حکومت سے دست کر دی اب امیر کی خلافت درست ہو گئی ورنہ کیوں دستبردار ہوتی ہونا چاہیے تھا نا امام حسین نے کیوں تلوار سنبھال لی میں تلوار حضرت امام حسین نے کیوں نہیں اٹھائی بلکہ ان کا وظیفہ بھی قبول کیا جو سالانہ ان کو آتا اور ان سے سلاح کر لی حالانکہ سلاح کرنے میں انہیں بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی ان کے جو ساتھی تھے وہ کہتے تھے ہمیں زلیل کروا دیا حسن نے وغیرہ وغیرہ جب سلاح کر لی جب حق میں امام حسن نے سلاح کر لی اب شیا حضرات بتائیں کہ امیر ماویہ سے سلح کرنے والے کا آپ کے نزدیک کیا اب آئیے آپ کی حدیث یا سیاستہ میں موجود حضرت عمار ابن یاسر امار ابن یاسر کی جو والدہ تھیں سمیہ سب سے پہلی شہید ہیں یہ اسلام کی ان سے پہلے کوئی شہید ہیں، ان کی والدہ سب سے پہلے شہید ہیں اور حضرت امار کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اور بالکل ایسے موقع پہ ڈالا کہ حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تو گزرتے ہوئے جب حضور نے دیکھا کہ امار کو آگ میں ڈالا یہ حضور علیہسلام کے اختیار یہ مقام حبیبیت آپ نے وہ جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پرانے مجید میں کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک کا بطانفہ یا نارو کونی بردم و سلام علا ابراہیم اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا یہی جملہ حضور نے امار ابن یاسر کا فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن اللہ عمار اے آگ امار پر ٹھنڈی ہو جا ان سے فرمایا امار تیرے تو انتقال کا وقت ہی نہیں آیا ابھی تیرے تو انتقال کا وقت نہیں. تجھے تو باغیوں ایک گروہ قتل کرے گا جس وقت حضرت امار ابن یاسر قتل ہوئے حضرت امیر کے فوج کے ہاتھوں اب انتشار ہو گیا اور یہ سمجھ گئے کہ حضرت علی حق پر ہیں اور یہ جنگ درست نہیں ہے ایک دراریں پڑ گئیں ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد جیسے کہ ہم تو یہ کہا کہ دیکھی وہ حضرت علی کی فوج میں تھے اور وہ قتل ہوئے تو حضور نے تو فرما دیا کہ باغ گروہ قتل کا تو باغیہ گروہ یہ تھا صحیح گروہ یہ تھا اب ایک فری جو حضرت امیر ماما کو مانتا اہل بیت کی بےعد بھی کرتا ہے وہ جانتے ہیں کیا کہتا وہ کہتا ہے کہ امار ابن یاسکت اس نے قتل کیا نا جو یہاں لے کے آیا ان کو اگر یہ لے کے نہیں آتے تو قتل کیوں ہوتے تو دوسرا یہ فتوا لگاتا کہ بھائی وہ قتل تو ہوئے لیکن اصل میں قتل تو اس لیے ہوئے نا کہ حضرت علی ان کو لے کر کے اگر حضرت علی یہاں لے کر کے نہیں آتے تو قتل کیوں ہوتے اس نے قتل کروائے ان کو جو ان کو لے کر کے آ دونوں طرف مسائل ہیں اس لیے حفاظت ایمان کسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے صحابہ کرام علی مریدوان کے معاملات میں اور دوسری بات حدیث قرآن کے برابر تاریخ کے راوی اتنے سکھا نہیں ہو تاریخ تو تاریخ ہے ہندوستان کہتا کہ ہم نے سن انیس سو چھپن میں دس ٹینک سے حملہ کیا تھا سیال کوٹ پاکستان کا مورک کہتا کہ ساڑھے چھ سو ٹینک آئے تھے سیال کوٹ کے بعد کا کیا ہوتا پھر دوسری بات تاریخ کی جتنی کتابیں اس میں شیت غالب رہے سمجھ گیا نا اکثر وہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ شیعہ انہیں اپنے مطلب کی لکھی ہم اتنی بات کریں جتنی حدیث میں ہیں اور وہ یہی ہے فرمایا میرے صحابی کے بارے میں ہو یاد رب خدا کا خوف کرو کسی پر برا اور کسی پر مت کرو ہم اسی کے قائل ہیں اور استاد زمن مولانا حسن خاں کہتے ہیں کہ حسن سنی ہے افراد و تفریح اس سے کیوں کرو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے رویش ارباب سنت کی شکریہ